شرف حاصل ہو شر سدر فرماوے کل می ہک آخنے روح تو تبے میں گفتگو کرنی نام ہے حفاظت, حفاظت, حفاظت ایمان ایمان نام ہے حفاظت ایمان عیمان. عیمان.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 یہ کنج پٹھا بیٹھا سی تو رہا پر ہو وہ جہل لب گیا نہیں نو پتا کسی شاید ایک تو ایمان دی حفاظت ایس وقت مسلمان دا باقی نالوں باقی سب نالوں اہم کام ہو یہ ہوئی ہے کہ وہ اپنے ایمان نو محفوظ کر لے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 اے فرد پہ رستہ چھڈو شاہ سات لیا رستہ خوش آمدید آر جناب کا صدارتی خط کا آخر چختصر ہوگا اصل وہ بھی سن کے انشاءاللہ شاء اللہ تو توجہ ہے سی ذرا نہ سبحان اللہ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 لی آیتر بیان کریت دبادت کراگا وا شریف نے فرمایا امان والوں توڑے کتاب اہل کتاب نہیں उन्हों किसे गिरोह जमात की अगर तुम इताद करोगे फर्मा बरदारी करोगे हुक्म मनोगे यरुदुरु कुमान काफरी तूे ईमान तो बाद काफरी कर दे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 سالا گواہ کرے سمجھ آ جائے اگلے مسلے آپ حل ہو جان گے آپس لال کملی والے, والے جناب والا ایک دن دو میں بے کچھ بندے آپس بنے شیطان آیا دا نام سی ایسی یہودی ایسی یہودی کے کے دا ہے سی یہودی ہے سی یہودی ون کے بہ کے جناب والا ہوں کی چیک کرد ہے کبھی جناب ہوشیاری دینا اٹھا دیا شابش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 میرے آکا نامدار دور صحابی نے کسی ہلور دی دی دے فلانے بندے آپس دندر لڑ پے لڑائی بڑی پکڑ گئی آکا نامدار سرکار تشریف لائے ہے آکا نے فرنایا سمان ہے جہلیت دیا گلا چکی پھردے دے کی آپس کے اندر پرانے لڑائیاں جھگڑیا بنتے فخر کر دے گی اللہ سونا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 اس ویل سبب ضرور جڑا پیدا ہوا سبب کی شریق نے لفظوں والا اگر سے کسی گروہ کی کسی جماعت کی کسی ٹولے دی کسی فریق دی اتاد کرو گے گل منو گے کی کر دین گے ایمان تو بعد واپس کافر کر دین گے معلوم ہوا اوت ہی سارا کچھ چلنا چلنا وہ ایمان نار درس نبی سرکار دے انسار جیسے لڑا دیتا تو میں کون ہوں توجہ ہے کن لڑایا ہے بولو بولو حضور دے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 کہ کافر ہو کر یہ کہتا ہے کہ فتنوں کا سبب یہودی ہے اور آج آب مسلمان ہو کر یہ کہتا ہے فتنوں کا سبب مولوی ہے کھانا خراب ہو شالا تاری مونج کٹی چھے نالوں کافر ہی چاہا گیا اللہ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 شہری بندے جٹ جہاز والے بوٹی ہو جابی چمبر آخر پیلیاں تارا درخت پی جی کوئی جرنی ہوں کوئی پتہ نہیں لگتا آئی کہے پاسو बस इ पता लगता वे मुड तो कायम हों वे, पर उत्तर ही होता उतो सड़ जायम रहा सड़ जा दा। इश्क यही कम कोई पता नहीं किसन चुनद के पै चुन जाता मेरे आई दो भी नहीं है شیرے ربانی نو بابے فرید نو شہید نو کوئی نہیں جا پتا نہیں کیسرسر پہ اتو سکان دے تھے مڈ مدینے میں تاج دور در سچ آسے دی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 تو یہ نویں خلا سخی سلطان بہو فرما بیتب نسبی بب جی بےدار دی اچ گئے ادب دی, اتا دی, اتا دی, اتا دی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 شرابی کی سدا تہمت کسی پر بدکاری کی تحمت لگانے والے پر سدا پانچ جز میں ہزور دے زمان نے. تو سمجھ ہو تو سمجھ لگی نہیں تراداری سمجھی کر سمجھی کر سمجھا میں پانچ وقتی نماز پڑھ کے دین پورا کی تھی تھا.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 فلانا ٹکڑی منصوبہ بنایا ہوں تو اپنے بیٹے کو اپنے جا آنا خدا کیپ بنا ہاتھ لائے نہ پیر کیوں لائے کیوں جانور بنا رب و کھانا چاہ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 لوگ کہتے ہیں کچھ بے وقوف احمد کہتے ہیں مذہبی اپنے آپ کو کہنے والے کہ امام حسین کو سید سیدوا کا لقب کہاں سے ملا ہے میں نے کہا رسول اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے کہنے لگے کیوں میں نے کہا حضور فرما گئے ہیں حدیث میں میرا چچا حمزہ سید دشواہدا ہے اور وہ شخص جو حاک میں اسلام کو سچ کہے وہ اس کو قتل کر دے سید دشواہدا ہے تو امام سے بتاؤ امام حسین نے جزید کو حق کہا کہ نہیں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 سو چی ایک چوٹی وی فرحال بھی تو نہیں میرے جیسے مرضی کوئی ہاتھی پیر دے لے میں